وتا خدا قوم موسا امت ایجابت کی دوسری ناشکری شکری امت ایجابت کی دوسری ناشکری یہ کتنی واقعات آ گئے تھی پانچواں واقعہ آ تھا نا چٹا بھی آ رہا ہے آگے امت اجابت کی دوسری ناشکری وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا کوہ چور کے اوپر تو کتنی دن رہے اب سامری کو موقع مل گیا پہلے سپارے میں پڑھا تھا نا سامری ایک منافع قسم آدمی تھا نام اس کا بھی موسیٰ تھا اس کو موقع مل گیا اس نے زیورات سے کیا پیار کیا بچڑا پھر اس بچڑے کے اندر کیا ڈالی وہ مٹی لی تھی آگے آئے گی علیہ السلام کی گھوڑی سے وہ ڈالی آثار حیات پیدا ہو گئے کچھ نہ کچھ وہ آواز کرتا تھا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 اور بنا لیا قوم منہ نے بعد جانے منصلام تھے من ان کے مقبوضہ زیورات, سے زیورات ان کے ذاتی تھے یا مقبوضہ تھے کیونکہ اصل زیوراتے قوم تراؤن کے تھے آریہ پہ ان کے لے لیا بنا لیا قوم منہ نے بعد موس علیہ السلام کے اپنے مقبوض عز و سے کیا بنا لیا ادلا نے بچھلا جاسادان اس کی حقیقت یہ بدل بنا مقبر سے بدل ہے وہ ایک جسم تھا اس کے لیے آواز تھا جیسے بچڑے بات کرتے ہیں علم ذرا اللہ اللہ نے اپنی طرف سے فرمایا کہ کتنے بے وقوف ہیں ان کی حماقت کو بیان کیا کیا نہیں دیکھتے کہ بے شہ نہ تو باتیں کرتا ان کے ساتھ اور نہ ان کی رہنمائی کرتا ہے کسی راہ کی اتنا خزو ہو الاحن اتنا کے بعد الاحن مقدر ہے بنا لیا انہوں نے اس کو معبود اور تھے وہ زال کیونکہ ان شیرکلا ظلم عظی ظلم کیا سمجھے ولم ما سو کے فی ایدیہم دیم سو کے فی ایدیہم دیم کمان علی کو نہ یہ ایک محاورہ ہے اس کا لازمی معنی کیا جاتا ہے جبکہ نادم ہوئے بھئی جو آدمی نادم ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو ایسے گراتا نہیں کہتا ہے ہائے میرا کیا بنا ایسے ساکت کرتا ہے ہاتھوں کو اور جبکہ نادم ہوئے اور دیکھا انہوں نے کہ تا وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو کیا کہنے لگے البتہ کر نہ رحم کرتا ہم کو ہمارا رابط اور نہ بخشا تو ہو جاتے کیسے خاص میں سے میرے عزیز یہ الفاظ جو انہوں نے کہے تھے نا کال الم یا رحما مو صحلام کے آنے کے بعد کہے یا پہلے کہے بعد نا حالانکہ ادھر کیا ہے وہ لمبا راجا مو سومی مو صحلام واپس آئے تو ومبا کے نیچے لکھو کہ وا مطلق جمع کے لیے ہے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 واقعہ نمبر چھ کم ہے اور جب کہ لوٹے موسا علیہ السلام طلب قوم اپنی کے غزبان آصفا غضب ناک اور غمناک ہو گئے غضب ناک اور غم اس لیے ہو کے آئے کہ اللہ نے ان کو پہلے فرما دیا اللہ تعالی نے کوہ تور پہ فرما دیا تھا کہ موسا تیری قوم کیا ہو گئی ہے وہ کیا ہو گئی گمراہ ہو گئی ہے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی جب لوٹے موس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف حضمنا کہنے لگے بے سما بری لیابت کی تم نے میری بعد میرے آجل تم امرا رب قوم کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم کی کم از کم میری انتظار کرتے میں اللہ کا حکم لے کے آ رہا تھا کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم کی یعنی میری انتظار کرتے والا حضرت مساچوں کے غصے کے اندر تھے اس لیے کتاب طورات کے جو تختی تھیں نا ان کو جلدی رکھا کیا جلدی رکھنے کو تعبیر کیا گیا کیسے انکاہ سے تو جیسے آدمی کوئی پھینک دیتا ہے نا ایسے جلدی رکھ دیا اور ڈال دیا الواہ کو کہ روح المانی والا لکھتا ہے واضح بے اجلاتل. جج के کے ساتھ رکھا الوا کو اور پہلا پہلا غصہ کس میں نکالا کیونکہ بھائی کو مقرر کر گئے تھے نا بھائی کو اس انتظام پہ مقرر کر گئے تھے اس لیے بھائی کے سر کے بالو سے پکڑا ڈالی سے پکڑا بچا میں جو مقرر کر گیا تھا تو انہیں کیا انتظام کیا یہ شر کرتے رہے تو ایسے چپ میں پہ رہا اب سوال پہلا ہوتا ہے کہ موسع علیہ السلام چون بھائی کی توہین کر رہے ہیں بڑا بھائی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بابا کہ موس علیہ السلام غیرات دینی کے اندر اتنا جوش آیا کہ ہوش ختم ہو گیا غیرات دینی کے اندر ان کو اتنا جوش آیا کہ ہوش نہ رہا جب آدمی وہ ہوش نہ رہے ایسمچ مغلوب الحال ہو جائے تو ایسا کام ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا یقیناً ہو جاتا ہے دیکھو جی دی. اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو کھینچتا تھا اس کو طرف اپنے جی جی کہا ہارون نے کا لبن ماں اے میرے ماں جائے بعض مفسرین اس پہ یہ لکھتے ہیں کہ موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ماں ایک تھی باپ اور تھا اس لیے کہہ رہے تھے ابن بن لیکن غلط چاہیے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 برتاؤ میں جیسے ظالموں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے ان کو پکڑا جاتا ہے نا تو میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کر جیسا ظالموں کے ساتھ کیا جاتا ہے ورنہ خود ظالم سے ہاروں ٹھیک ٹھیک ہے اور نہ کر تم اس کو برتاؤ میں ساتھ قوم ظالمین کے قال رب فرنی استغفار موسا اب جب موسا علیہ السلام کو ہوش آیا نا تو استغفار کیا ہوں استغفار موسا کہنے لگے آئے میرے رب بخش بخش میرے میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کا اپنی رحمت کے اندر اور تو ہے رحم ان انجام گوشالہ پرستی گوشالہ لکھ لو یا اجل پرستی لکھ لو کہ گوشالہ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے بھائی اجل کو تم بچھلا کہتے ہو نا تو انہوں نے بچھڑا کی جو پوجا کی اس کا انجام دھیان ہو رہا ہے تو انجام اجل پرستی بھی لکھ سکتے ہو گوشالہ پرستی بھی بے شک جن لوگوں نے بنایا بچھڑے کو معبود ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے اور ضلع دنیاوی زندگی میں اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم مفترین کو سزا دیتے ہیں افطرا کرنے والوں کو ولدین سیاد بشارت برائے طائبین تائدین کے لیے دشارت اور جن لوگوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کی ان کے اور ایمان لائے بھائی بیرے عظیم پہلے سپارے میں کیا پڑھا تھا کہ بنی جنہوں نے توبہ جو ان کی توبہ کیا تھی قتل تھی نہ تو بہت سے آدمی قتل ہو گئے توبہ کے اندر تو جو توبہ کے اندر قتل ہو گئے ان کا گنا معاف ہوا یا نہ وہ بھی بیش بھی بن گئے اور جو قتل نہیں ہوئے موسا نے دعا کی جنہوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کی بات اس کے اور ایمان لگ رب تیرا اس کے بعد وہ پور ہے لما ساکت موسل عذاب اور جب تھم گیا موسا سے غصہ تھم گیا جانتے ہو روک گیا ٹھہر گیا تو لے لیا کس کو الواح کو وقت نسخہ تہا اور ان الواح کے مزامین کے اندر کیا نقہ کا من کیا لکھنا ہے مزامین لکھ لو اور ان الواح کے مزامین میں تو راج یعنی ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے کرتے ہیں وق تارم سا ولمبا راجا محلہ قومی حضبان آصفا جو تانا تم بھی ہے تھی اور چھٹا واقعہ تھا لکھا وہ چھٹا واقعہ نہیں لکھا نہیں لکھا تو لکھ لو تم بھی ہے موسا تھی اور واقعہ نمبر کچھ نہیں تھا اب یہ واقعہ نمبر سات ہے علیہ السلام بھی سرا تلئے الوا پڑھ کے قوم کو سنایا تو قوم تو جی قوم تھی قربان جائیے سمجھے انہوں نے جب تورات کے مشکل آ سنے تو کیا کہنے لگے کہ آئے موسا تو چالیس دن وہاں رہا ہو سکتا ہے کہ تورات تو خود بنائی ہو اللہ نے نہ نا نازل کی ہو تو جب تک خدا ہمیں نہ کہے ہم عمل نہیں کریں۔ <laughs> تو علیہ السلام نے کہا کہ چلو میرے ساتھ آدمی بھیجو منتخب کرو تو کتنی آدمی آئے گی ستار وہاں گئے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 رختار موسا اور چن لیے موسا علیہ السلام نے من قوم ہی قوم سے پہلے من مقدر ہے ستر مرد ہمارے لیکات کے لیے وہی وقت معین پر جب پکڑا ان کو کس نے یعنی نیچے سے زلزلہ اوپر سے کیا آواز آئی قال ربے درخواست موسا مر گئے اب علیہ السلام نے دیکھا کہ مر گئے ہیں میں قوم کے پاس جاؤں گا قوم کیا کہے گی تو دو ہمارے آدمی تو لے گیا تو مارا ہے تو عرض کیا ہے رم میرے اگر چہتا تو تو ہلا کرتا ان کو پہلے سے اور خاص مجھ کو کہاں ہلا کرتا وہاں قوم کے اندر کہاں اب تو تھی ہلاک کیا قوم تو مطالبہ کرے گی کیا ہلاک کرتا ہے تو ہم کو بس با اس کے کیا بے وقوف نے ہم میں سے میں مرتا ہوں اب تو نہیں یہ مگر امتحان ہے تیرا گمراہ کرتا ہے تو اس کے سو جس کو چاہتا ہے جو محترے ہو جیسے یہ اعتراض کرنے والے تھے اور ہدایت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے تو یہ ہمارا مالک ہے فاکرنا ورحمنا بنتا خیر وغیرہ اور لکھ واسطے ہمارے اس دنیا کے اندر نیکی اس دنیا کے اندر کیا نیکی کام ہے لکھ واسطے ہمارے اس دنیا کے اندر نیکی کام ہے اور آخرت کے اندر بھی انا خدنا بے شک ہم توبہ کرتے تیری کرا کالا ایجابت درخواست اللہ تعالیٰ نے درخواست کو بولتی سرمایہ موسا دے عذاب میرا پہنچاؤں گا میں وہ جس کو چاہوں گا میں مالک ہوں نا مالک اپنے مملوک میں تصرف کر سکتا ہے نہیں عذاب میرا پہنچاؤں گا وہ عذاب جس کو میں چاہوں گا میں مارتی اور رحمت میری آما اس رحمت کے نیچے غالب ہو رحمت عام رحمت میری رحمت عامہ جو ہے فراخ ہے ہر چیز کو دنیا کے اندر دنیا رحمت میری آما فراخ ہے ہر چیز کو دنیا کے اندر فاسا اکتوب ادھر رحمت کاملا مراد ہے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 بھئی دنیا کے اندر سارے لوگ رز کھا رہے یا نہیں دی? کھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن فصا تو بہا کہ مستحقین رحمت کاملا کے اوساف عنقریب لکھوں گا میں اس رحمت کاملا کو واسطے ان لوگوں کے جو یتہ خوف خدا ان کے دل میں ہے تقوی اختیار کرتے ہیں اور دیتے ہیں زکوۃ کو اور وہ کہ ہماری سب ایتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں آیات کے نیچے لکھو سب ایتوں کے ساتھ اور جو ہماری سب ایتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں یہ رحمت کاملہ کے جو اوصا اللہ تعالی نے بیان کیے اس رحمت کاملہ کے مسدا کون ہے حضور کی امت کیا حضرت موسی علیہ السلام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 فرمایا ہم اللہ زین یہ اللہ سے پہلے ہم مقدر ہے رحمت کاملہ کے مستق وہ ہیں جو اب اتباع کر رہے ہیں رسول کی جو نبی ہے امی ہے حضور بھائی امی کیوں ہے یا تو اس لحاظ سے امی ہیں کہ آپ کسی مدرسے کے اندر پڑھے نہیں تھے سکون میں مدرسے میں آپ کے استاد کون اللہ تعالی یا لحاظ سے کہ آپ ام قرآن میں رہتے تھے ام القرا کس کہتے ہیں مکہ رسول نبی امی وہ کہ ہیں اس کو لکھا ہوا نزدیک اپنے تورات اور انجیل کے اندر حکم کرتا ہے ان کو ساتھ نیکیوں کے روکتا ہے برائیوں سے با یو ہل بات اور ہلت بیان کرتا ہے ان کے لیے پاک کی جانتی. یعنی پاک چیزیں پہلے سے حلال ہے نا تاکہ حضور ان کی حلت بیان کرتے ہیں اور حرمت بیان کرتے ہیں ان کے اوپر کھبی چیزوں کی ہیں حرام پہلے سے آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور دور کرتے ہیں ان سے بوجھ ان کے اور وہ جو تھے ان کے اوپر بھائی پہلے انتوں کے اوپر احکام شاہ تھے ٹھیک اور مشکل دشوار احکام تھے تو حضور کی شریعت میں تکلیف ہے یا نہیں تو وہی دور کرتے ہیں ان سے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 مضمون ثانی برائے عام مکل پہلا مضمون کس کے لیے تھا اہل کتاب عام مکل کے لیے کہ حضور جو ہیں آپ کی نبوت عام ہے یا خاص ہے سب لوگوں کو حکم ہے کہ حضور پہ ایمان لاؤ آپ فرما دیجئے اے لوگوں بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تب تم سب کے وہ ذات کو اس کے لیے سال تسمان زمینوں کی لا لا اللہ ہو. وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے پس ایمان لے اور ساتھ اللہ کے اصول کامیابی اور اس کا رسول نبی امی ہے جو کہ ایمان لاتا ہے خود بھی وہ اللہ کے ساتھ اور اس کے حکام کے ساتھ اتباع کرو اس کی طرح تم راہ پاؤ یہ مضمون ثانی آ اب مضمون ثالث جملہ بو میں یہ تین مضمون ہیں مضمون ثالث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 درمیان میں جملہ موتر رہا ہے کتا یہ کتنا واقع ہے جی ہاں واقع نمبر آٹھ لکھو واقع نمبر آٹھ تتیما ما سبق نی میں بنی اسرائیل یہ تتیما ما سبک ہے اور اس میں کیا ہے جی نی میں بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی نیمتوں کا ذکر ہے نیمتوں کا ذکر یہ ہے جی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 تقسیم کر دیا ہم نے ان بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں میں اسباب کا من کا لکھو خاندان اومم کا کام لکھو جو کہ مستقل جماعتیں تھیں یوں مانا لکھو گے تقسیم کر دیا ان کو بارہ خاندانوں میں جو کہ مستقل جماعتیں تھیں اور وہی کی ہم نے تر علیہ السلام کے یا پانی مانگا اسے اس کی قوم نے یہ کہ مار دیت آسا اپنا کس پہ پتھر پہ فم باجا سچ پس پھوٹ پڑے اسی پتھر سے وہ زمیر کا مرجا کون ہے کہ وہی وہی پتھر اس پتھر سے بارہ چشمے اور سر سید احمد کا کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کامسا آسا لے لے پہاڑ کے اوپر چڑھتا جا اوپر جب پہنچے گا تو ادھر بارہ چشمے کریں گے یہ ٹھیک ہے مانا ادھر کیا ہے وہ زمیر کا مرضی کون بن رہا ہے اسی پتھر سے بارہ چشمے فوٹ پڑے تاکہ جان لیا ہر گروہ نے اپنے کھاٹ کو پینے کی اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا اور اتارے ہم نے ان پر من و سلوا پڑی چیزیں کھاؤ پا ان چیزوں سے گہرست دیا ہم نے تم کو اور نہ ظلم کیا تمہارے اپنی جانوں سے ظلم کر دے ایک تو ان چیزوں کا انہوں نے کیا بنایا ذخیرہ بنا اور دوسرا ان کی بجائے کیا مطالبہ کیا وہ دال خدا یا تو ہی دال راد کون مسور کی دال اچھا <تصفح> جی وائس کی حاضر کریا یہ آٹھویں واقعے میں پہلے کس کا بیان تھا جی نیا بنی اسرائیل کا اب آب بنی اسرائیل نیکم بن آزاد نکم سے اور جب کہا گیا ان کو کہ بسو اس بستی کے اندر اس سے مراد ہے بیت المقدس مراد شہر ہے بسو اس شہر بیت المقدس میں کھاؤ اس سے جہاں چاہو تم اے کس کے دور میں تھا حضرت یو شاہ بین اور کہو تم ہتہ تون جب دروازے سے داخل ہو کیا کہو کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو مسالا تو نہ ہتا تون پہلے اس بارے میں پڑھا اور داخلو دروازے کے اندر جھک کے بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو اور زیادہ دیں گے نیکاروں کو لیکن کیا ہوا فبدل تبدیل کیا ظالموں نے ان میں سے بات کو سوائے اس کے کہ کہی گئی بات جو ان کو کہی گئی اس کو کیا کر دیا تبدیل کر دیا ہتھا تو ان کی بجائے تو ان وغیرہ جیسے پہلے پڑ چکے ہو آپ جھکے کی وجہ اکڑ کے گئے بھیجا ہم نے ان کے اوپر عذاب تاؤں کا آسمان سے بس ہبا اس کے کیا ظلم کرتے تھے وس علم یہ تخویف دنیاوی ہے جی تخویف دنیاوی ہے اور میں پریشان ہو گیا تھا کہ وس علوم الکریا ہوم کا مرجع کون ہے اور وہ یہود مدینہ نہیں کون ہے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 مکمل رقو میں آیات مدنیہ ہیں یہ سوال یہود مدینہ سے آئے اشکال دور ہو گیا اچھا جی یہ بھی وہی ہیں جو مچھلی کا شکار کرتے تھے پڑا ہوا ہے نا تفریح دنیا سوال کر ان سے اس بستی کے متعلق بستی کے نیچے دیکھو اہلا اس کا نام اہلا تھا بستی والوں کے متعلق وہ کہ تھی حاضر بہار باہر کولزم کے کنارے پر جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن کے اندر یہی سنیتر جب کہ آتی تھی ان کے پاس مچھلی اون کی دن ہفتے کے ظاہر زہور چر من بھائی پہلے ستارے میں پڑی ہے نا تاکہ اور جس دن کے نہ ہفتہ ہوتا تھا نہ آتی تھی ان کے پاس غیر اسی طرح آزماتے تھے ہم ان کو بس باب اس کے پیس کرتے تھے پہلے سے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 کہ اللہ ہم نے تو ان کو سمجھایا بوبو نہ مانے کہ واضح کیا ہم نے ان کو باجہ معذرت کے طرف اپنے کے اور تا کہ جو بچ جائیں اگر کچھ ہے تو بے فرمان سے پت جب کے بھلا دیا انہوں نے اس چیز کو کہ نصیحت کے ساتھ اس کے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 کہ جو روکنے والے تھے وہ بچ گئے ظالم تھے وہ گرفتار ہوئے گا جو چپ تھے ہم اس کے بارے میں توقف کو ہیں ہیں کلم متو تفصیل ماں سبق سرکشی انہوں نے کی اس چیز سے روکے گئے کہا ہم نے ان کو کہ کولو کے رزت خاصی اب دیکھو ادھر ہے نا سرکشی کی اس چیز سے جو روکے گئے تو معلوم ہوتا عزاب صرف کس کو ہوا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 ان کی ایک چھونی ہے کیا بدماشی کا انہوں نے کیا بنا لیا ہے اڈا بنا لیا تو مستقل حکومت نہیں ہے آج وہ اپنا ہاتھ اٹھا دے دیکھو ان کی ضلع تو پاری یعنی اب بھی غلامی کے اندر ہے ان کی غلامی میں سمجھی بات چلیے کتان نہ ہوں فی الحال جو اما ماں یہ آزاد ہیں سارے ان کے میرے محترم پہلے بھی تھا لیکن وہ نعمت تھی. کیا تھی پہلے تھا نا کہ بنی شریع کو تقسیم کیا ہم نے کتنی خاندانوں خاندان آ وہ باقاعدہ مستقل امیر تھا باقاعدہ جماعتیں بنے گی نظام کہ کیا ہے؟ لیکن اب جو ٹکڑے ٹکڑے کیا عذاب دینے کے لیے کس کے لیے جیسے ہمارے ٹکڑے ہیں پاکستان میں یہ کیا ہے یہ عذاب ہے یا نظام ہے نظام کہا رہا ہے ٹکڑے ٹکڑیا کیا ہم نے ان کو زمین کے اندر مختلف گروہ بنا کے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 اب حالات خلف خالفون باد خلف حالات خلف ان کے بعد آئے گی وہ مولو کے بیٹے تھے پیروں کے بیٹے تھے نبیوں کے بیٹے تھے لیکن اچھے جانشین تھے یا برے برے اے. پس بیٹھے ان کے بعد برے جانشین شین خلف خلق سکون لام کے ساتھ پڑھو تو کیا منع ہوگا اور اگر خلف پڑھو تو اچھا جانشین یہ ہندی زبان کے اندر ہے کہ اچھا جانشین ہو تو ہندی زبان میں اس کو کہتے ہیں سپوت کیا کہتے ہیں آ پلاں کا سپوت ہے برا ہو تو اس کو کہتے ہیں کپوت کیا کہ ہندی زبان ہو اور عام بیٹے کو کہتے ہیں پوت یہ محاورے ہیں پوت سپوت کپوت تو یہ کیا تھے جی وہ خالف کیا تھے کپوت بیٹھے ان کے بعد کپوت وارش تو ہوئے کتاب کے کیونکہ مولو کے بیٹھے تھے پیروں کے لیکن حال یہ ہے وہ کتاب کے مضامین کو بیچتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں اور رشوت کھاتے ہیں کیا؟, کیا لے لیتے ہیں اسباب کسی گٹیا چیز کا ادنا کمن کا لکھنا ہے گٹیا چیز دنیا اور جب ان کو کہا جاتا ہے خدا کا خوف کرو توبا کر لیں گے توبہ کر لیں گے, گے. معاف کیا جائے گا تو ایک دفعہ توبہ کی تھی پھر بھی مال لے لیتے ہیں بچتے اور کہتے ہیں ان قریب معافی کی جائے گی واسطے ہمارے وہیں آتے ہیں اور اگر آج جائے دوبارہ اسبا مصر اس کو تو لے لیتے ہیں ان سے علم یوخا گلے میسا کو ان کے مقولے کی تردید ہے بجو ہے اربا چار وجہوں سے یہ جو برے جانشین ہیں نا برے جانشین گدی نشین ان کے مقولے کی تردید کی جا رہی ہے کتنے طریقے سے چار ان کے بکولہ کی تردید چار طریقے و جاول کیا نہ لیا گیا تھا ان کے اوپر پختہ وعدہ کتاب تورات کے اندر یہ کہ نہ کہیں گے اوپر اللہ کے مگر کیا اخبار اور پڑھ لیا تھا انہوں نے وہ مضمون جو کتاب میں تھا اور دار آخر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے ڈرتے اللہ کا آخرت وہ دیکھے یہ دنیا کے اسباب پہ مر رہے ہیں کیا نہیں سمجھتے تم و دین جو بالکتاب یہ بشارت ہے جی یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے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 اور ایسی کیفیت ان کو محسوس ہو گئی تھی کہ گویا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گر رہا ہے حالانکہ نہ گرا تھا نہ ٹکڑا وہ غلط کہتے ہیں اور جب اکھیڑا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر گویا کہ وہ زللہ ہے تو زلا کے صورت میں ہوتا ہے اس سر کے اوپر آ جائے سائبان کی ترات اکھڑا نا اور انہوں نے یقین کیا تھا کہ وہ گرنے والا ساتھ ان کے خزومات ناکوں یہاں کھلنا مقدر آئے ہم نے کہا لے لو جو کچھ دیا ہم نے تم کو ساتھ طاقت کے اور یاد کرو ان مضامین کو جو اس کتاب کے اندر تو رات کے اندر تاکہ تم بچ جاؤ تو یہ کتنی آ گئے گی دو طریقے پہ ترجیح ہو گئی اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گی الحمدللہ رب و صاف الحمد یا اللہ یا اللہ